आमना सादत हसन मंटो दूर तक धान के सुनहरे खेत फैले हुए थे जुम्मे का नौजवान लड़का बुंदू कटे हुए धान के पूले उठा रहा था और साथी साथ ही साथ गा भी रहा था धान के पूले धर धर कांधे भर भर लाए खेत सुनहरा धन दौलत रहे बंदू का बाप जुमा गाँव में बहुत मकबूल था हर शख्स को मालूम था कि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार है ان دونوں کا عشق گاؤں کے ہر شخص کو معلوم تھا ان کے دو بچے تھے ایک بندو جس کی عمر تیرہ برس کے قریب تھی دوسرا چندو سب خوش و خرم تھے مگر ایک روز اچانک جمعے کی بیوی بیمار پڑ گئی حالت بہت نازک ہو گئی بہت علاج کیے ٹونے ٹوٹ کے آزمائے مگر اس کو کوئی افاقہ نہ ہوا جب مرض مہلک شکل اختیار کر گیا تو اس نے اپنے شوہر سے نہیں فلہجے میں کہا تم مجھے کبوتری کہا کرتے تھے اور خود کو کبوتر ہم دونوں نے دو بچے پیدا کیے اب یہ تمہاری کبوتری مر رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم کوئی اور کبوتری اپنے گھر لے آؤ تھوڑی دیر کے بعد اس پر ہزیانی کیفیت تاری ہو گئی جمعے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور اس کی بیوی بولے چلی جا رہی تھی تم اور کبوتری لے آؤ گے وہ سوچے گی کہ جب تک میرے بچے زندہ ہیں تم اس سے محبت نہیں کرو گے چنانچہ وہ ان کو ذبح کر کے کھا جائے گی جمعے نے اپنی بیوی سے بڑے پیار کے ساتھ کہا سکینہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر دوسری شادی نہیں کروں گا مگر تمہارے دشمن مرے تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی سکینہ کے ہوٹوں پر مردہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اس کے فوراً بعد اس کی روح کفص سے عنصوری سے پرواز کر گئی جمعہ بہت رویا جب اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی منو مٹی کے نیچے گاڑ دی ہے. اب وہ ہر وقت مغموم رہتا کام کاج میں اسے کوئی دلچسپی نہ رہی ایک دن اس کے ایک وفادار مزارے نے اس سے کہا سرکار بہت دنوں سے میں آپ کی یہ حالت دیکھ رہا ہوں اور جی جی میں کُڑتا رہا ہوں آج مجھ سے نہیں رہا گیا تو آپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا بہت خیال کرتے ہیں اپنی زمینوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے آپ کو اس کا علم بھی نہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے جمعے نے بڑی بے توجہی ہی سے کہا ہونے دو مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں سرکار آپ ہوش میں آئیے چاروں طرف دشمنی دشمن ہے ایسا نہ ہو وہ آپ کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر آپ کی زمینوں پر قبضہ کر لیں آپ سے مقدمہ بازی کیا ہوگی میری تو یہی مخلصانہ رائے ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں اس سے آپ کے غم کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور وہ آپ کے لڑکوں سے پیار محبت بھی کرے گی جمعے کو بہت غصہ آیا بکواس نہ کرو رمضانی تم سمجھتے نہیں کہ سوتیلی ماں کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ تم یہ بھی تو سوچو میری بیوی کی روح کو کتنا بڑا صدمہ پہنچے گا بہت دنوں کے اصرار کے بعد آخر رمضانی اپنے آقا کو دوسری شادی پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گیا جب شادی ہو گئی تو اس نے اپنے لڑکوں کو ایک علیحدہ مکان میں بھیج دیا ہر روز وہاں کئی کئی گھنٹے رہتا اور بندو اور چندو کی دلجوئی کرتا رہتا نئی بیوی کو یہ بات بہت ناگوار گزری ایک بات اور بھی تھی کہ مکھن دودھ کا بیشتر حصہ اس کے سوتیلے بیٹوں کے پاس چلا جاتا تھا اس سے وہ بہت جلدی اس کا تو یہ مطلب تھا کہ گھر کے مالک وہیں ہیں ایک دن جمعہ جب کھیتوں سے واپس آیا تو اس کی نئی بیوی بی زار و قطار رونے لگی جمعے نے اس آہوزاری کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے اسی لیے بچوں کو دوسرے مکان میں بھیج دیا میں ان کی ماں ہوں کوئی دشمن تو نہیں ہوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ بیچارے اکیلے رہتے ہیں جمعہ ان باتوں سے بہت متاثر ہوا اور دوسرے ہی دن بندو اور چندو کو لے آیا. اور ان کو سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا جس نے ان کو اتنے پیار محبت سے رکھا کہ آس پاس کے تمام لوگ اس کی تعریف میں رتب اللسان ہو گئے نئی بیوی نے جب اپنے خاوند کے دل کو پوری طرح مول لیا تو ایک دن ایک مزارے کو بلا کر اکیلے میں اس سے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا میں تم سے ایک کام لینا چاہتی ہوں بولو کرو گے اس مزارے نے جس کا نام شبراتی تھا ہاتھ جوڑ کر کہا سرکار آپ مائی باپ ہیں جان تک حاضر ہے. نئی بیوی نے کہا دیکھو کل دریا کے پاس بہت بڑا میلہ لگ رہا ہے میں اپنے سوتیلے بچوں کو تمہارے ساتھ بھیجوں گی ان کو کشتی کی سیر کرانا اور کسی نہ کسی طرح جب کوئی اور دیکھتا نہ ہو انہیں گہرے پانی میں ڈبو دینا شبراتی کی ذہنیت غلامانہ تھی اس کے علاوہ اس کو بہت بڑے انعام کا لالچ دیا گیا تھا وہ دوسرے روز بندو اور چندو کو اپنے ساتھ لے گیا انہیں کشتی میں بٹھایا اس کو خود کھینا شروع کیا دریا میں دور تک چلا گیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس نے چاہا کہ انہیں دھکا دے کر ڈوبو دے مگر ایک دم اس کا ضمیر جاگ اٹھا اس نے سوچا ان بچوں کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ ان کی اپنی ماں مر چکی ہے اور اب یہ سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر ہیں بہتر یہی ہے کہ میں انہیں کسی شخص کے حوالے کر دوں اور سوتیلی ماں سے جا کر کہہ دوں کہ دونوں ڈوب چکے ہیں دریا کے دوسرے کنارے اتر کر اس نے بندو اور چندو کو ایک تاجر کے حوالے کر دیا جس نے ان کو ملازم رکھ لیا. بڑا لڑکا بندو کھیل کود کا عادی محنت مشقت سے بہت گھبراتا تھا تاجر کے ہاں سے بھاگ نکلا اور پیدل چل کر دوسرے شہر میں پہنچا مگر وہاں اسے ایک دولت مند آدمی کے ہاں جس کا نام قلندر بیگ تھا پناہ لینی پڑی قلندر بیگ نیک دل آدمی تھا اس نے چاہا کہ بندو کو اپنے ہاں نوکر رکھ لے چنانچہ اس نے اس سے پوچھا برخوردار کیا تنخواہ لوگے بندو نے جواب دیا جناب میں تنخواہ نہیں لوں گا قلندر بیگ کو کسی قدر حیرت ہوئی لڑکا شکل و صورت کا اچھا تھا اس میں گمارپن بھی نہیں تھا اس نے پوچھا تم کس خاندان کے ہو کس شہر کے باشندے ہو بندو نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا پھر رونے لگا قلندر بیگ نے اس سے مزید استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا جب بندو کو اس کے ہاں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تو قلندر بیگ اس کی خوش سے بہت متاثر ہوا ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا بندو مجھے بہت پسند ہے میں تو سوچتا ہوں اس سے اپنی ایک لڑکی بیا دوں بیوی کو اپنے خاوند کی یہ بات بری لگی لیکن آخر اس نے کہا آپ اس سے اس کے خاندان کے متعلق تو دریافت کیجئے قلندر بیگ نے کہا میں نے ایک مرتبہ اس سے اس کے خاندان کے متعلق پوچھا تو وہ زارو قطار رونے لگا پھر میں نے اس موضوع پر اس سے کبھی گفتگو نہیں کی بندو کئی برس قلندر بیگ کے رہا جب بیس برس کا ہو گیا تو قلندر بیگ نے اپنا سارا کاروبار اس کے سپرد کر دیا کافی عرصہ گزر گیا ایک دن بندو نے بڑے ادب سے اپنے آقا سے درخواست کی دریا کے اس پار دور جو ایک گاؤں ہے وہاں میں چھوٹا مکان بنوانا چاہتا ہوں کیا مجھے آپ اتنا روپیہ مرمت فرما سکتے ہیں کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے قلندر مسکرایا تم جتنا روپیہ چاہو لے سکتے ہو بیٹا لیکن یہ بتاؤ کہ تم دریا پار اتنی دور مکان کیوں بنوانا چاہتے ہو بندو نے جواب دیا یہ راز آپ پر انقریب کھل جائے گا بندو اور چندو کا باپ اپنے بیٹوں کے فراق میں گھل گھل کے مر چکا تھا مزاروں کی بڑی ابتر حالت تھی اس لیے کہ زمینوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہ تھا بندو بہت سا روپیہ لے کر اپنے گاؤں پہنچا ایک پکا مکان بنوایا اور مزاروں کو خوشحال کر دیا بندو کا بھائی چندو جس شخص کے ہاں ملازم ہوا تھا اس نے اس کو بیٹا بنا لیا تھا ایک دفعہ وہ خطرناک طور پر بیمار پڑ گیا تو اس شخص کی بیوی نے جس کا نام خان تھا اپنی بیٹی آمنہ سے کہا کہ وہ اس کی تیمارداری کرے آمنہ بڑی نازک اندام حسین لڑکی تھی دن رات اس نے چندو کی خدمت کی آخر وہ صحت مند ہو گیا تیمارداری کے اس دور میں وہ کچھ اس طرح گھل مل گئے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی مگر چندو سوچتا تھا کہ آمنہ ایک دولت مند کی لڑکی ہے اور وہ محس کنگلا ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے اس کے والد بھلا کب ان کی شادی پر راضی ہوں گے لیکن آمنا کو کسی قدر یقین تھا کہ اس کے والدین راضی ہو جائیں گے اس لیے کہ وہ چندو کو بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھتے تھے ایک دن چندو گائے بھینسوں کے ریوڑ کو جوہڑ پر پانی پلا رہا تھا کہ آمنا دوڑتی ہوئی آئی اس کی سانس پھولی ہوئی تھی ننا سا سینا دھڑک رہا تھا اس نے خوش خوش چندو سے کہا ایک اچھی خبر لائی ہوں آج میری ماں اور باپ میری شادی کی بات کر رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ تم بڑے اچھے لڑکے ہو اس لیے تمہیں میرے ساتھ بیا دینا چاہیے چندو قدر خوش ہوا کہ اس آمنا کو ناچنا شروع کر ان دونوں کی شادی ہو گئی ایک سال کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جمیل رکھا گیا جب بندو اپنے گہوں میں اچھی طرح جم گیا تو اس نے بھائی کا پتہ لیا جا کے اس سے ملا دونوں بہت خوش ہوئے بندو نے اس سے کہا اب اللہ کا فضل ہے چلو میرے ساتھ اور دیوانی سنبھالو میں چاہتا ہوں تمہاری شادی اپنی سالی سے کرا دوں بڑی پیاری لڑکی ہے چندو نے اس کو بتایا کہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے سارے حالات سن بندو نے اس قلندر بیگ بہت دولت مند آدمی ہے اس کی لڑکی سے شادی کر لو ساری عمر عیش کرو گے آمنہ کے باپ کے پاس کیا پڑا ہے چندو اپنے بھائی کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ گیا اور آمنا کو چھوڑ دیا طلاق نامہ کسی کے ہاتھ بھجوا دیا اور اس سے ملے بغیر چلا گیا چند روز کے بعد ہی مندو نے اپنے بھائی کی شادی قلندر بیگ کی چھوٹی لڑکی سے کرا دی آمنہ حیران و پریشان تھی کہ اس کا پیارا چندوں ایک دم کہاں غائب ہو گیا لیکن اس کو یقین تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ایک دن ضرور واپس آئے گا بڑی دیر اس نے اس کی واپسی کا انتظار کیا اور اس کی یاد میں آنسو بہاتی رہی جب وہ نہ آیا تو آمنہ کے باپ نے جمیل کو ساتھ لیا اور بندو کے گاؤں پہنچا اس کی ملاقات چندو سے ہوئی وہ دولت کے نشے میں سب کو بھول چکا تھا آمنہ کے باپ نے اس کی بڑی منت سماجت کی اور اس سے کہا اور کچھ نہیں تو اپنے اس کم سن بیٹے کا خیال کرو تمہارے بغیر اس بچے کی زندگی کیا ہے چندو نے یہ کوڑا جواب دیا میں اپنی دولت اور عزت اس بچے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں جاؤ اسے لے جاؤ اور میری نظروں سے دور کر دو جب آمنا کے باپ نے اور زیادہ منت سماجت کی تو چندو نے اس بڈھے کو دھکے دے کر باہر نکلوا دیا ही अपने اپنے بچے کو بھی بوڑھا باپ غم و اندو سے چور گھر پہنچا اور آمنا کو ساری داستان سنا دی آمنا کو اس قدر صدمہ پہنچا पागल پاگل ہو گئی چندو پر پے در پے اتنے مصائب آئے کہ اس کی ساری بھائی نے بھی آنکھیں پھیر لی بیوی لڑ جھگڑ کر اپنے میکے چلی گئی اب اس کو آمنہ یاد آئی وہ اسے ملنے کے لیے گیا اس کا بیٹا جمیل ہڈیوں کا ڈھانچہ اس سے گھر کے باہر ملا اس نے اس کو پیار کیا اور آمنہ کے متعلق اس سے پوچھا جمیل نے اس سے کہا آؤ تمہیں بتاتا ہوں میری ماں آج کل کہاں رہتی ہے وہ اسے دور لے گیا اور ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں رہتی ہے آمنہ اماں